وَلِلَّهِ وَلِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَانِ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے تاکہ وہ برا عمل کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور اچھا عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ یعنی جنت دے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور ان دونوں کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اسی کی مملوک ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے اس کی تقدیر ان میں نافذ ہوتی ہے اور اس کی شریعت ان پر جاری ہوتی ہے وہ انہیں حکم دیتا ہے اور منع کرتا ہے وہ گناہ گاروں کو سزا دیتا ہے اور فرما برداروں کو اچھا بدلہ دیتا ہے اور سب سے اچھا بدلہ اللہ کی رضا اور حصول جنت ہے